کتاب الحدود الزنا يثبت بالبینة والإقرار فالبینة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا فسألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنا ومتا زنا وبمن زنا حدود کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے حد عربی زبان میں کسے کہتے ہیں اور شریعت میں کسے کہتے ہیں یہ آپ کے خاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے نشان لگا دیجئے بھائی قولہ الحد الحطل غصل من حد عربی زبان میں منع کرنے روکنے کو کہتے ہیں بھائی روکنا منع کرنا وفی شر اور شریعت کے اندر بھائی وقل وقوب مقدار حق تعلی شریعت میں ہار وہ سزا ہے جو مقرر ہو تصوفہ جس کو وصول کیا جاتا ہے حق نل تعالیٰ بطور اللہ کے حق کے اللہ کے حق کے طور پر اس کو کیا کیا جاتا ہے وصول کیا جاتا ہے یعنی لاگو کی جاتی ہے بھائی تاریخ صرف آپ یہ یاد کرنا چاہیں یہ یاد کر لیں بھائی وقل وقوب مقدر تین حق اللہ تعالیٰ یہ بھی کافی ہے ہار وہ سزا ہے جو مقرر ہے حق ان اللہ اللہ کے حق کے طور پر اللہ کے حق کے طور پر تو بھائی عربی زبان میں حد کسے کہتے ہیں حد کا کیا معنی ہے منع کرنا روکنا اور حد کو بھی حد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مجرم کو روک دیتی ہے فعل بط سے بھئی اس فعل سے کیا کر دیتی ہے یا عام لوگوں کو یا یوں کہیں؟ یا عام لوگوں کو روکتی ہے عبرت کی وجہ سے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے اور گناہ سے اپنے آپ کو روک لیں گے تو یہ مانیا ہے روکنے والی ہے حد بھائی تو یاد رکھیے شریعت میں دو قسم کی سزائیں ہیں کچھ سزاؤں کو حدود کہتے ہیں کچھ کو تعذیر کہتے ہیں حد وہ سزا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے ح وہ سزا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اللہ کے حق کے طور پر یعنی اللہ نے اس کو مقرر فرما دیا ہے اور یہ اللہ کا حق ہے کوئی اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا لہذا قاضی کے لیے یا قاضی کے لیے حد میں کمی کرنا یا معاف کرنا جائز نہیں ہے بھائی قاضی کے لیے حرام ہے حد میں کمی کرنا بھائی اس لیے کیونکہ کس کی طرف سے مقرر ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھائی نیز اس میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے حاکم تک پہنچنے کے بعد بھائی اور چونکہ اللہ کا حق ہے تو صاحب حق بھائی وہ بھی معاف کرنا چاہے تو حاکم تک پہنچنے کے بعد تو پھر وہ, پھر وہ بھی معاف نہیں کر سکتا بھائی ایک شخص کے پاس ایک شخص دوسرے نے چوری کیا اسے پکڑ کر حاکم کے پاس لے گیا اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ نہیں جی چلو اسے معاف کر دیں بھائی معاف کرنا تھا تو پہلے معاف کر دیتے تم جب حاکم کے پاس لے آئے ہو اب کوئی اسے معاف نہیں کر سکتا حاکم خود بھی اسے معاف کرنا چاہے تو اس کے لیے معاف کرنا جائز نہیں ہے بھائی معاف کرنا جائز نہیں تو یہ اللہ کی طرف سے مقررہ ہے بھائی اور اس میں کمی بیشی بھی جائز نہیں ہے بھائی جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ سزائیں ہیں وہ تاجیر کہلاتی ہیں تو حد وہ سزا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر اور تاضیر اس کے علاوہ باقی سزائیں ہیں جو مقرر نہیں ہیں قاضی کی ثوابدین پر ہیں بھائی وہ جس جتنا مناسب سمجھے سزا دے سکتا ہے کسی مسئلے کے اندر اور وہ تاظیر کہلاتی ہے حدود کے علاوہ باقی سزائیں کیا کہلاتی ہیں تعزیر کہلاتی ہیں بھائی تاظیر اور اس میں پھر سفارش بھی قاضی قبول کر سکتا ہے اس کو معاف بھی کر سکتا ہے تو وہ تعزیر ہے بھائی اور تاظیر میں یاد رکھیے حد سے کم ہونی چاہیے بھائی تعزیر کیا ہے حد سے کم ہونی چاہیے بھائی حد کے برابر بھی نہیں زائد بھی نہیں ہونی چاہیے اور ادنا حد جو ہے چالیس کوڑے ہے تو تعزیر جو ہے انتالیس کوڑوں تک دی جا سکتی ہے بھائی تعزیر کہاں تک دی جا سکتی ہے انتالیس کوڑوں تک دی جا سکتی ہے کسی مسئلے میں زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے انتالیس کوڑوں تک دی جا سکتی ہے لیکن یہ یاد رکھیے یہ معمولی سزا ہے بھائی بعض اوقات معاشرے میں پھیلتا ہے اور اس سے لوگ اس معمولی سزا کی وجہ سے باز نہیں آتے تو ایسے موقع پر جب لوگ باز ہی نہیں آ رہے اور وہ جرم معاشرے کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے تو اس صورت میں قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ سیاست دو تین آدمیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے مثلاً ملاوٹ ہے بھائی ہم ملاوٹ کی سزا دیتا ہے قاضی لوگ باز ہی نہیں آتے بھائی ملاوٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر چیز کے اندر بھائی تو قاضی دو تین آدمیوں کو قتل کروا سکتا ہے بھائی سمجھ میں آیا آپ بھی قاضی بن جائیں بھائی لاہور کے مسل ملاوٹ سے لوگ باز نہیں آ رہے دوائیوں تک کے اندر ملاوٹ ہونے لگی ہے بھائی کھانے کی چیزوں میں تو ہے ہی تو آپ دو تین آدمیوں کو قتل کروا سکتے ہیں بھائی تاکہ لوگ باز آ جائیں ایک کو قتل کروا دیں لاہور کے ایک کونے پر اس کو لٹکا دیں بھائی دو تین دن. دوسرے کو دوسرے کونے پر تیسرے کو تیسرے کونے پر لٹکا دیں انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے بھائی. ایک ہی دن میں پورا لاہور ٹھیک ہو جائے گا ایک ایک ہی دن میں. ایک ہی دن دن میں میں تو قاضی کے لیے سیاست جب مجبوری ہو تو وہ دو تین آدمیوں کو کسی جرم کے اندر قتل بھی کروا سکتا ہے تاکہ پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے بھائی پھر حدود کے اندر یاد رکھیے بھائی حدود چھ ہیں بھائی چھ اول ہے حد زینا حد زنا اور حد زنا میں پھر آپ تفصیل جانتے ہیں غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو سو کوڑے لگیں گے مرد ہو یا عورت اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو پھر اس صورت میں اسے سنگسار کیا جاتا ہے رجم کیا جاتا ہے پتھر مار مار کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے یہ رجم کہلاتا ہے دوسری حد ہے حد شرب خمر شراب پینے پر حد بئی شراب پینے پر اور تیسری حد ہے حد سکر من غیر الخمر سکر سین چھوٹا سا فرا سکر کا معنی ہے نشہ نشہ حد سکر من غیر الخمر شراب کے علاوہ کسی اور مشروب سے کوئی اور مش... نشاور مشروب پیا جس سے نشہ ہو گیا تو اس پر حد جاری ہوگی مولانا حد بھی شراب میں یاد رکھیے نشہ ہونا ضروری نہیں ایک آدمی شراب کا ایک قطرہ بھی چکھ لے پی لے تو اس پر حد آئے گی لیکن اس کے علاوہ کوئی اور نشہ ور مشروب پیتا ہے تو اس میں اس نشہ ور مشروب کے صرف پینے پر حد نہیں لگائی جائے گی بلکہ اس کی وجہ سے اگر نشہ بھی ہو جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا حد لگائی جائے گی نشہ نہیں تو پھر وہاں پر حد بھی نہیں اس لیے کہا حد میں نے اسی لیے میں نے کہا حد من غیر الخمر بھائی نشا ہونے کی حد ہے جب کہ وہ کس سے ہو غیر خمر سے ہو خمر کے علاوہ سے ہو نمبر چار ہے حد قزف بھائی کسی پر زنا کا الزام لگایا تو اس زنا پر جس شخص نے زنا کا الزام لگایا ہے ایک پاک دامن شخص پر تو اس پر حد قزف آئے گی بھائی اسی کوڑے لگائے جائیں گے اسے نمبر پانچ ہے حد سرقہ حد سرقہ سرقہ چوری کو کہتے ہیں بھائی کوئی شخص چوری کر لے اور اسے پھر قاضی کے پاس لے جائیں اور چوری اس کی ثابت ہو جائے تو اس پر حد جاری ہوگی اور چوری کی حد کیا ہے اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا بھائی ایک ہاتھ کو کیا کر لیا جائے گا دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا یہ حد سارا ہے اور قاضی تک بات پہنچ گئی ایک دفعہ اس کے بعد اب وہ جس کی چوری ہوئی تھی وہ کہتا ہے قاضی کو قاضی صاحب چلیں چھوڑیں معاف کر دیں نہیں بھائی معاف کرنا تھا تو پہلے معاف کر دیتے قاضی کے پاس لے آئے مسئلہ جرم ثابت ہو گیا اب تم معاف کرنا چاہتے ہو یہ تو حق اللہ ہے اللہ کی طرف سے مقررہ سزا ہے کوئی اس کو معاف کرنے یا اس میں کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا بھائی چھٹی حد ہے مولانا حد قطع طریق بھائی حد قطع طریق بھائی یعنی ڈاکے ڈاکہ ڈالنے کی حد بھائی ڈاکو پر حد بھائی یاد رکھیے کوئی ڈاکو پکڑا جاتا ہے ڈاکہ ڈالتے ہوئے تو اس پر حد جاری ہوگی اور اس کی حد یہ ہے کہ اس کے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا بھائی ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کو کاٹ دیں گے ایک ہی طرف کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹیں گے ورنہ تو اس کے لیے چلنا ہی ممکن نہ رہے گا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ چھ حدود ہوئی مولانا پہلی کیا ہے حد جینا دوسری حد شرب خمر تیسری ہے حد شکر من غیر الخمر اور چوتھا ہے حد قزب اور پانچواں حد تارقہ اور چھٹا ہے حد قطع تریق بھائی قطع تریق قطع کا معنی کاٹنا اور طریق راستے کو کہتے ہیں تو حد کی کیا تعریف آپ نے پڑھی حاشیے کے اندر بھائی ہر وہ سزا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اللہ کے حق کو وصول کرنے کے لیے بھائی اسے حد کہتے ہیں آگے دیکھیے حاشی میں قیمتی ایک دو باتیں لکھی ہیں وہ بھی پڑھ لیجئے کہتے ہیں لاسمل قسع و حد دن کہتے ہیں اسی لیے قساس کو حد نہیں کہتے قصاص کا نام قصاص رکھا اسے حد نہیں کہتے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو حد نہیں کہتے نوقوتا اگرچہ یہ بھی سزا ہے لیا حق آدمی اس آدمی کہ یہ کس کا حق ہے حق تو اللہ کا حق ہے اور یہ کس کا حق ہے آدمی کا حق ہے آپ دیکھتے نہیں بھائی مقصول کے اولیاء چاہیں تو قاتل کو معاف کر دیں مقتول کے اولیاء چاہیں تو کسی مال پر سلاح کر لیں کہ اتنا مال دے دو تو ہم تم سے قصاص نہیں لیتے معلوم ہوا یہ حق الحب ہے اور حالانکہ کے حد کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا وہ حق اللہ ہے اللہ کا حق ہے تو قصاص حق العبد ہے اس لیے اس کو ہدنی کہتے بھائی نیت تعذیر کو بھی ہدنی کہتے دوسری سزا جو ہے تعذیر جو قاضی اپنی مرضی سے دیتا ہے جو سزا دینا چاہے بھائی سمجھ میں آیا قاضی دیکھے گا مناسب جو مناسب سمجھے گا ویسی سزا دے دے گا بھائی بعض لوگوں کے لیے تھوڑی سی سزا بھی کافی ہوتی ہے بعض کے لیے زیادہ سزا دیں پھر بھی ان کو اثر نہیں ہوتا جیسے بھائی کہتے ہیں قاضی کے پاس ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا بھائی کسی نے بتلایا لے کر آئے اسے کہ اس نے خلا جرم کیا ہے بادشاہ نے اس کی طرح غصے سے دیکھا اور پھر اسے بھیج دیا جاؤ چلا گیا اس اور شخص کو لایا گیا اس نے بھی وہی جرم کیا تھا, تھا تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی کو لائے اس نے بھی وہی جرم کیا بادشاہ نے اس کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا بھائی پھر کہا لے جاؤ اس کو چھوڑ دو ایک اور آدمی کو لے کر آئے تھوڑی دیر کے بعد اس نے بھی وہی جرم کیا تھا بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا بادشاہ نے کہا اس کا منہ کالا کرو اور اس کو گدے پر بٹھاؤ اور پورے شہر کے اس کے دس چکر لگواؤ بھائی تاکہ عبرت کا نشان بن جائے بھائی آئندہ یہ جرم نہ کرے اسے لے گئے بعد میں بادشاہ کے جو درباری حضرات بیٹھے ہوئے بادشاہ سے کہا یہ کیا بات ایک ہی جرم تھا آپ نے پہلے کی طرف سے غصے سے دیکھا بولے بھی نہیں دوسرے کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا بس اور تیسرے کو آپ نے سخت سزا دے دی اتنی بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا لوگوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں اخوال کا پتہ کرو یہ بادشاہ سے تعلق تھا پہلے سے کچھ کہتے اس کے پاس گئے تو دیکھا اس کو وشی کے دورے پڑ رہے ہیں کہ بادشاہ میرے سے ناراض ہو گیا بادشاہ تک میری شکایت پہنچ گئی کتنی بڑی میرے سے غلطی ہو گئی پی دوسرے کے پاس گئے بھائی جس کو بادشاہ نے ڈانٹا تھا بھائی وہ بھی بیٹھا ہوا رو رہا ہے بھائی یہ کیا ہو گیا بادشاہ تک میری شکایت سے لے گئی اس نے مجھے ڈانٹ دیا بھائی کیوں میرے سے یہ غلطی ہوئی تیسرے کے پاس تیسرے کا پتہ کرنے گئے بھائی جس کو گدے پر بٹھایا ہے اور منہ کالا کیا ہے. بچے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے دوڑ رہے ہیں لوگ ہنس رہے ہیں بھائی اس کا حال پتا کر رہے ہیں دیکھاؤ گدے پر لے کر جا رہے ہیں اسے اس کے گھر کے پاس سے گدا گزرا تو بیگم کو آواز دے کے کہتا ہے بیگم فکر نہ کرو آٹھ چکر ہو گئے صرف دو رہ گئے ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں تو اسے اثر ہی کوئی نہیں اتنی سخت سزا بھی دے تو لوگوں کی طبیعتیں مختلف بات کے لیے تھوڑی سی تمبیخ بھی کافی ہوتی ہے بات کے لیے سخت سزا بھی کافی نہیں ہوتی سمجھنا لاتوں کے بھو, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے بیٹھے تعذیر سے بات چلی تھی قاضی اپنی ثواب دیت پر دیکھے گا جس مناسب سنجھے گا سزا دے دے گا بھئی سزا دے دے گا اور تعذیر کو بھی لا يسمى حد دن کہتے ہیں مقضی تعذیر لا يسمى حد تعذیر کو بھی حد نہیں کہتے لِعَادَمِ تَقْدِیرِ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس میں تقدیر نہیں ہے اس میں کوئی مقرر چیزہ نہیں ہے بھئی جبکہ حد مقرر ہوتی ہے بھئی کہ کیا سزا ہے کہتے ہیں بھائی اب کتاب پر دیکھیے ازینا یس بتو والاقرار زنا اقرار زینا ثابت ہوتا ہے بل بینتی, بینتی کے ذریعے گواہی کے ذریعے ول اقرار اور اقرار زنا دو طرح سے ثابت ہو سکتا ہے ہمارا یا تو کیا ہو گواہی ہو بھائی گواہ آ کر گواہی دے دیں یا وہ شخص زناکار کار خود کیا کرے اس کا اقرار کر لے اب گواہی کتنی ہوگی بیان کر رہے ہیں بھائی کہتے ہیں فل بین فل بین تنتشم مین شہودی الا رج الن او مطین بنا کی گواہی دے چار آدمی چار افشاس من الشہود گواہوں میں سے الا رج الن او مراتین کسی مرد یا کسی عورت پر زنا کی چار گواہ ہونے چاہیے جو گواہی دیں کسی مرد یا عورت پر زنا اس نے کیا کیا ہے زنا کیا ہے بھائی زنا کا لفظ کہیں گے کہ اس نے زنا کیا ہے صحبت یا زما وغیرہ کا لفظ کہا تو بھی درست نہیں ہے بھائی اور چار گواہ ہونے چاہیے بھائی سمجھ میں آیا دو گواہوں کافی نہیں تین گواہوں کافی نہیں کم از کم کتنے گواہ ہونے چاہیے چار اور یہ بھی یاد رکھنا بھائی خدوت کے مسئلے کے اندر خدو کا مسئلہ بڑا نازک ہے بھائی ادنا شبے سے بھی خدوت ساخت ہو جاتی ہیں خدود ادنا شبے کی وجہ سے بھی ساخت ہو جاتی ہیں الخود شبہات اندرا در امانا ہے ہونا الحدود الف شبہ حدود ساخت ہو جایا کرتی ہیں شبہات کی وجہ سے اچھا تو چار گواہ گواہی دیں گے بھائی چار گواہ بھائی حدود سخت سزائیں ہیں اور شریعت بھی چاہتی ہے وہی معلوم ہوا آگے آپ کو یودات دیکھیں گے حدود کا کہ مسئلہ بڑا نازک ہے ذرا شبھا آ جائے حد تاخت ہو جاتی ہے معلوم ہو شریعت بھی پردہ پوشی چاہتی ہے اس شخص پر کیا پڑا رہے پردہ پڑا رہے اور حد سے یہ بچ جائے تو حد سے لہٰذا ادنا شبہ بھی آتا ہے آگے آپ تفصیل دیکھیں گے پوری تفصیل آ جائے گی جہاں کہیں شبہ آیا حد کیا ہو جائے گی, ساخص ہو جائے گی پھر دیکھیے مولانا زنا کے مسئلے میں ہی آپ دیکھ لیجیے شریعت کچھ چاہتی ہے کہ حد نہ آئے آدمی پر پردہ پڑا رہے چار گواہوں کی شرط لگا دی اللہ تعالی نے کہ جنا کے اندر کم از کم کتنے گواہوں چار گواہوں ہو اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہو گیا کہ چار گواہوں بھائی دو بھی نہیں تین بھی نہیں بلکہ چار گواہوں اور یاد رکھیے بھائی گواہ بھی صرف مرد ہونے چاہیے قابل اعتماد مرد عورتوں حدود کے مسئلے میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کیونکہ ان کی گواہی میں شبہ ہے اور حدود ادنا شوبہ کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ ہو جاتی ہے بھائی اس میں صرف مرد ہوں گے تو چاروں مرد گواہی دیں گے پھر زنا ثابت ہوگا تو بھیا یہ ہے ہمارا نا گواہی دیں چار آدمی گواہوں میں سے کسی مرد یا عورت پر زنا کی آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھائی قتل زینا سے بھی بڑا جرم ہے اور وہاں پر دو گواہی کافی ہیں قتل کے اندر اور زنا میں چار گواہ ہونے چاہیے اس کی کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے ایک وجہ تو میں نے ذکر کر دی مانا کہ شریعت چاہتی کیا ہے یہاں پردہ پڑا رہے حد ساقت ہو جائے نیز دوسری وجہ بھی عقلی کی کہ بھائی قتل ایک آدمی کا فیل ہے تو ایک آدمی کے لیے دو گواہ کافی ہیں اور زینا دو اشخاص کا فیل ہے ایک مرد ایک عورت اور ہر آدمی کے فیل کے ثبوت کے لیے کتنے گواہ چاہیے دو تو دونوں کے کتنے ہو گئے دونوں کے لیے چار ہو گئے بھائی چار تو چار گواہ گواہ ہی دیں فسا الحم المام زینا تو پوچھے گا ان سے امام یعنی وہ قاضی اور حاکم جو ہے وہ پوچھے ان گواہوں سے عَنِ زِنًا زِنًا کے بارے میں ماں ہوا زینا کیا چیز ہے زنا کیسے کہتے ہیں تم جانتے بھی ہو یا نہیں جانتے بھائی گواہی تو زینا کی دینے آ گئے زنا کہتے کس کہ کو ہیں ذرا یہ بتلاؤ جنا کی تاریخ یہ لکھی ہوئی ہے یہ جہاں بات کتاب شروع ہوئی ہے زنا یت متوبل نیچے لکھا ہوا ہے سطور ہے آپ کے بھائی وہ الوط ی فی قبل خالن عن و شبہۃ وہ صحبت کرنا ہے فی قبل عورت کے اگلے مقام میں خالن جو خالی ہو عن ملکن ملکیت سے و اور شبهہ ملکیت سے بھی. بھائی نکاح کر لیا تو پھر تو آپ ملکیت اگئے مولانا انسان کے لیے عورت حلال ہو گئی لیکن وہاں نہ ملکیت ہے اور نہ شبهہ ملکیت کا شبہ بھی نہیں ہے بھائی. تو ایسے اس سورت میں جب صحبت کی ہے عورت کے اگلے مقام میں تو یہ زینا کہلاتا ہے بھائی تو امام ان سے پوچھے گا بھائی زینا کس کو کہتے ہیں ذرا بتلاؤ تو صحیح کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں کا پتہ ہی نہیں زینا کہتے کس کہ کو ہے بھائی تو زینا کے بارے میں ان سے پوچھیں گے بھائی پھر پوچھے وہ کی فا ہوا زنا کیسے ہوتا ہے یہ بھی جانتے ہیں یا نہیں سمجھ میں آیا بھائی ہو سکتا ہے دوسرے نے صرف عورت سے بوسوں کنار کیا ہو اور یہ آ کر کہہ رہے ہیں زنا کیا ہے بھائی بھائی حدیث میں آتا ہے آنکھیں زنا کرتی ہیں کام زنا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اس معنی میں لے رہے ہوں بھائی حالانکہ وہ تو حقیقت زنا نہیں سورج سمجھ میں آ گئی تو پوچھے زنا کس کو کہتے ہیں بھائی اینا زنا پھر یہ بھی پوچھے کہاں اس نے زنا کیا ہے بھائی جس پر تم الزام لگا رہے ہو کیونکہ ہو سکتا ہے اس شخص نے دار الحرد میں زنا کیا ہو کفار کے ملک میں اور کفار کے ملک میں زنا کیا ہو تو یاد رکھیے اس صورت میں حد نہیں آیا کرتی اس لیے کہ وہ ہمارے جو امیر ہے مسلمانوں کا اس کی سلطنت کا حصہ نہیں اس کا حکم وہاں جاری نہیں ہوتا اور حد تو جاری کرنا کس کا کام ہے بادشاہ کا کام ہے اور وہاں تو اس کی حکومت ہی نہیں لہٰذا وہاں دارالحر میں کیا ہو تو وہاں پر اس صورت میں پھر حد نہیں آئی تو پوچھے گا اینا زنا, کہاں ایینا کیا اس نے کس جگہ پر بھائی وہ متازنا اور کب زینا کیا یہ بھی پوچھے گا بھائی بھائی یہ کیوں پوچھے گا کہ کب دن کیا ہے ابھی کیا مہینے پہلے کیا ہے سال پہلے کیا ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ حدود کے اندر اگر زمانہ ذرا زیادہ گزر جائے تو حد ثابت ہو جاتی ہے کہتے ہیں بات پرانی ہو گئی اب حد لگال نہیں لگائی جا سکتی بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی بات پرانی ہو جائے تو حد نہیں لگائی جا سکتی اور کتنے میں پرانی ہوگی بات کہتے ہیں چھ مہینے بھائی بات کہتے ہیں ایک ماہ تک بھائی تو پوچھیں گے اس نے کبھی نہ کیا اگر اگر ایک ماہ سے پرانی بات ہے تو پھر حد نہیں آئے گی بھائی حد نہیں آئے گی کیوں کیوں پھر کیوں نہیں حد آئے گی کہتے ہیں توہمت کی وجہ سے بدگمانی دل میں پیدا ہو گئی بھائی بھائی ایک ماہ پہلے کی بات ہے اور ابھی تم آ جا کر گواہی دے رہے ہو معلوم ہوا کہ پہلے تمہارا ارادہ تھا اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اور اب تم آیا معلوم ہوا اب کوئی تمہاری اس کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی ہے اسی لیے تم گواہی دینے آ ورنہ تمہارا ارادہ کیا تھا معلوم ہوا سمجھ میں آیا ورنہ اگر تم نے پردہ نہیں ڈالنا تھا تو تم فورا آ جاتے یا تو یہ کیا تھے دور رہتے تھے دور رہتے ہیں اور پھر تو کوئی تاخیر نہیں ہر پھر تو اوزر ہے مولانا اتنا اچھا سفر کر کے پہنچے ہوئے تو معلوم ہوا پہلے تم کیا کرنا چاہتے تھے پردہ ڈالنا چاہتے تھے اور اب تم کوئی دشمنی ہوئی ہے کہ اب اس کو ظاہر کر رہے تو دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے تو اس توہمت کی وجہ سے اب گواہی اب گواہی قبول نہیں بھائی اور حد نہیں ہوگی بھائی بھی من جانا اور یہ بھی ان سے قاضی پوچھے گا بھائی کس کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے زنا کس عورت کے ساتھ کس کے ساتھ زنا کیا یہ بتلا ہو بھائی کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی وہاں ملکیت کا شبہ آ رہا ہو باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لی ہو بھائی تو یہ وہاں آپ نے پڑھا تھا بھائی کس چیز کا شبہ آ جاتا ہے ملکیت کا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کیا فرمایا تھا انتا و مالوکلی ع تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں تو بیٹے کی معلوم ہوا بیٹا اور بیٹے کی جو مملوک اشیاء ہیں باپ ان کا مالک ہے شبہ آ گیا اس چیز کا کیونکہ حدیث نہیں آئے شبہ آ گیا اور حد کیا ہوتی ہے شبہ کی وجہ سے ثابت ہو جایا کرتی ہے تو ہو سکتا ہے اس نے اپنے بیٹے کی باندھی سے سہبت کی ہو اور وہاں تو شبھائی ملک ہے اور شبہ ملک جہاں پر ہو وہ وہاں حد نہیں آیا کرتی تو ہو سکتا ہے یہاں بھی ہدنی نہ آ رہی ہو اس لیے اس سے پوچھا جائے گا تو یہ ساری تفصیل قاضی اس سے پوچھے گا بھائی کہ جنا کسے کہتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے اس نے کب کہاں زینا کیا کب زنا کیا کس سے زینا کیا فیضا بینو ضال جب بس جب وہ یہ سب کچھ بیان کر دیں اور وہ کہیں رایناہو و فی اھا فی فرجیھا کہ ہم نے دیکھا اس آدمی کو کہ اس نے وتی کی صحبت کی اس عورت کے ساتھ فی فرجیھا اس کی شرمگاہ میں کل میل فی المقحلات مقحلا کل میل فی المقحلات میل کہتے ہیں سلائی کو مقح کہتے ہیں بھئی سرمہ دانی کو ہم نے دیکھا اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت کی جیسے سلائی ہوتی ہے سرما دانی میں بھائی عجیب بات ہے بھائی آپ ذرا غور تو کریں مولانا غور کریں بھائی شریعت کے احکام پر اتنی حد تک کوئی دیکھ سکتا ہے کتنا قلیل امکان ہوا بالکل دخول کرتے ہوئے دیکھے معلوم ہو شریت ہر لحاظ سے چاہتی ہے کسی طرح حد کیا ہو ہو جائے आ आ جائے معلوم ہوا عورت مرد نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے پھر بھی نظر نہیں آ سکتا بھائی تو شریعت دیکھو اب یہاں تک بتایا کہ اپنی آنکھوں سے دخول ہوتے ہوئے دیکھا ہے پھر جا کر سارا کچھ ثابت ہوگا اور پھر ہاتھ آئے گی اور یہ تو بڑا ہی مشکل ہے بڑا ہی نادر ہوگا کہ کوئی معلوم گواہی کے ذریعے دینا کا ثبوت بڑا ہی مشکل ہے بھائی بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے بھائی بڑا نازک یہ مسئلہ ہے سمجھ میں آیا ملو اکثر جب بھی آئے گی کوئی کوئی کی ہو ہو سکتی ہے آدمی خود کیا کر لے اور آ کر کہے قاضی صاحب مجھ گناہ ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے مجھ پر اللہ کی جانب سے مقررہ سزا جاری کر دیجئے بھائی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں کل نیل فی مک لاتی جیسے سلائی ہوتی ہے سرمادانی میں وسا القاضی اور قاضی پوچھے گا ان گواہوں کے بارے میں بھائی یاد رکھیے گواہ آگے تو یہ نہیں کہ سیدھی گواہی قبول کر لے بھائی پتہ چلے بھائی پہلے تحقیق کروائیں گے یہ گواہ عادل ہیں قابل اعتماد لوگ ہیں یا قابل اعتماد لوگ نہیں کر تحقیق کروائے گا قاضی بھائی اور مسائل کے اندر تو ٹھیک ہے بھائی قاضی کیا کرے گا تحقیق کس طرح کروائے گا جو گواہ ہیں ان کے جو قریبی دوست ہیں یا ان کے رہنے ان کے پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایک خفیہ خطروانہ کر دے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ فلاں فلاں آدمی گواہی دینے آیا ایک مسئلے کے اندر ان میں سے کون کون عادل ہے ذرا لکھ دو بہن تو وہ جو عادل ہوگا اس کے نام کے نیچے لکھ دے گا یہ عادل ہے یہ عادل ہے یہ دیکھو خفیہ طور پر ہم نے ان کی تعادیل کروائی ان کی عدالت ان کو عادل قرار دیا کس طریقے پر خفیہ طور پر اور ایک ہے اعلانیہ تعادیل کروانا بھائی ان لوگوں کو خط بھیجا تھا انہوں نے خط میں لکھ دیا یہ عادل ہے یہ سارے عادل ہیں بھائی مثلا پھر ان کو سامنے بھی بلوائیں گے ہاں بھائی یہ لوگ ہیں بھائی جن کے بارے میں تم نے خفیہ طور پر کیا لکھا تھا عادل ہیں اب بتاؤ بھائی سامنے بھی یہ عادل ہیں سارے کے عادل نہیں ہیں تو یہاں تعدیل کروائیں گے خفیہ بھی تعدیل کروائیں گے اور پھر ظاہری اہلانیہ بھی کیا کروائیں گے تعدیل کرو باقی مسائل کے اندر خفیہ ہی کافی ہوتی ہے لیکن چونکہ حد کا مسئلہ بڑا نازک ہے تو پھر اب خفیہ تعدیل تو اس نے کر دی پھر سامنے بھی بلائیں گے اس کو دیکھو یہی ہے وہ آدمی جن کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ عادل ہیں تو وہ سامنے ان کو دیکھ کر سب کے سامنے بتلا دے گا کہ ہاں یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں میں نے کیا کہا تھا یہ عادل ہیں تو کہتے ہیںم قاضی پوچھے گا آن, ان گواہوں کے بارے میں فہرد دلو فر ریت اور قاضی نے پوچھا ان کے بارے میں فہردی پس ان کو عادل بتلایا گیا فِي الصِّرِّ پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی ان کو عادل بتلایا گیا خاکی شہادتی ہند تو قادی فیصلہ کر دے گا ان کی گواہی پر بھی قاضی کیا کر دے گا حد کا فیصل. شادی شدہ ہو تو کیا کیا جائے گا رجم کیا جائے گا غیر شادی شدہ ہو تو سو گھوڑے لگائے جائیں گے اچھا قاضی نے یاد رکھیے بھائی جب ایک شخص کے رجم کا فیصلہ کر دیا اب یہ شخص محفوظ نہ رہا آپ نے قصاص کے مسائل جہاں پڑھ رہے تھے وہاں آپ نے پڑھا تھا قصاص کس قتل کی وجہ سے آتا ہے جب ایسے آدمی کو قتل کرے جو محفوظ دم ہو الت تابید ہمیشہ کے طریقے پر بھائی اور یہ جب قاضی نے اس کے رجم کا فیصلہ کر دیا تو رجم کے کی ذریعے کیا کیا جائے گا اس آدمی کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے گا تو یہ اب مباخم ہو چکا اس کا قتل جائز ہو چکا بھائی اب اسے مسلمانوں نے پتھر مار کر کیا کرنا ہے قتل کر تو یہ مباخم ہوا لہذا اب اس کو کوئی قتل کر دے یا اس کا کوئی ہاتھ وغیرہ کاٹ دے تو زمان نہیں آئے گا بھائی زمان نہیں آئے کیونکہ مباخ الدم ہو چکا ہے تو کوئی بھی نہیں زمان بھی نہیں والنا تو کہتے ہیں ول اقرار اور اقرار یہ ہے مولانا قرل بالغ الحاقل اعلی نفسی کہ اقرار کرے بالغ حاقل شخص اعلی نفسی ہی اپنی ذات پر بس کس چیز کا اقرار کرے زنا کا اربع مراتین چار مرتبہ فی اربع مجالس مجالسم مجالس مقری چار مجلسوں میں کی چار مجلس ہیں اقرار کرنے والے کی مجلس بھائی دیکھو اقرار ایک دفعہ کر لے گا تو اس سے حد جنا نہیں آئے گی بھائی ایک آدمی آیا قاضی کے پاس اور اس نے قاضی کے سامنے کہا قاضی صاحب مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے آپ پاک کر دیجئے مجھ پر حد جاری کر دیجئے تو ایک ہی دفعہ اقرار سے حد نہیں آئے گی بھائی بلکہ قاضی اس کو نکال دے گا بھائی کہ جاؤ بھائی توبہ کرو استغفار کرو بھائی ایسا نہیں ہوگا جاؤ بھائی جاؤ اسے نکلوا دے گا پھر وہ دوبارہ آتا ہے پھر اس نے اسی طرح فرار کیا قاضی نے پھر اسے باہر نکال دیا پھر تیسری دفعہ آیا اس نے پھر ایک فرار کیا پھر قاضی نے اسے باہر بھیج دیا چوتھی مرتبہ آیا اس نے پھر اقرار کیا اب چار مرتبہ اقرار فرار ہوا اور چار مختلف مجلسوں میں ہوا ہر مرتبہ وہ اس کی مجلس بدل گئی تھی وہ چلا گیا پھر آیا نئی مجلس ہے مولانا پھر گیا پھر آیا نئی مجلس ہے اور کس کے لیے نئی مجلس ہے اقرار کرنے والے کی نئی مجلس ہے یا قاضی کی نئی مجلس ہے اقرار کرنے کاضی والے... تو وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے قاضی کی تو پہلی مجلس ہے بھائی ہاں اقرار کرنے والے کی مجلسوں کا اعتبار ہے اس کی چار مجلسیں ہونی چاہیے بھائی تو وہ چار مرتبہ جب کر اقرار کر لے گا اب اسے قاضی پھر وہی باتیں پوچھے گا جو گواہوں سے پوچھی تھی زنا کسے کہتے ہیں کیسے ہوتا ہے کہاں کیا کس سے کیا وغیرہ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی بھائی یہ چار مرتبہ اقرار کیوں بھئی ہر مرتبہ اقرار ایک گواہ کے قائم مقام ہو گیا تو چار مرتبہ اقرار کر لے گا تو گویا چار گواہ آ اور اور حدیث میں آتا ہے بھائی صحابہ عجیب لوگ تھے بھائی عجیب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اتنی محبت کے بیان نہیں ہو سکتی اور اللہ کے احکامات کے پر اس قدر عمل اور اللہ کا اس قدر خوف کے بیان نہیں ہو سکتا بھائی جنانچے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے بھائی ان سے غلطی سے زنا ہوا بھئی اور پھر بعد میں پشتانے لگے کہ یہ میں نے کیا کر دیا کیا غلطی کر دی جنا بڑا جرم کر دیا آج کوئی شخص جتنے مرضی گنا کر لے اسے سے نہیں ہوتی بھائی صحابہ سے ایک گناہ ہو جاتا تھا بے چین ہو جاتے تھے اتنی بے چینی چاہے اپنی جان چلی جائے بس کسی طرح یہ ہمارا گناہ ختم ہو جائے بھائی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے بھائی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے مجھ پر حد جاری کر دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھائی غفار کرو توبہ کرو بھائی شاید تم نے صرف چھوا ہوگا یا بوسا لیا ہوگا بھیج دیا چلے گئے پھر آئے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے مجھے پاک کر دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھیج دی استغار توبہ کا کہا بھائی تیسری مرتبہ پھر بھیج دیا چوتھی مرتبہ آئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی شریعت کے مطابق سنسار کرنے کا حکم فرمایا بھائی سنسار کرنے اور کہتے ہیں جب انہیں سنسار کر دیا گیا تو دو صحابہ گفتگو کر رہے تھے بھائی آپس میں ایک, ایک نے کہا کہ بھائی اس شخص پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا بھائی یعنی کسی کو پتا نہیں تھا اس نے زنا کیا خود آ کر اس نے اپنا کیا, کیا کیا ہے اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے تو پردہ ڈال دیا تھا اس کے گناہ پر لیکن اس نے خود آ کرار کر کے اپنا گناہ ظاہر کر دیا اور اس کو کتے کی طرح رجم کر دیا گیا بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی ان صحابہ کی خیر آپ خاموش رہے بھائی چلتے رہے آگے آگے کچھ آگے گئے تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا اور اس کو کچھ مدت بھی گزر گئی تھی مرے ہوئے اس کا پیٹ پھول گیا تھا ایک ٹانگ بھی اوپر کو ابھر آئی تھی بھائی تو حضور صلی ص نے جب اسے دیکھا فرمایا بھائی جاؤ وہ دوست فلاں فلاں کو بلا کر لاؤ بھائی وہ جو دو باتیں کر رہے تھے ان کو, ان کو بلایا گیا حاضر ہوئے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں حضور نے فرمایا اس گدے کو کھاؤ بھائی انہوں نے آج کہ اللہ اسے کون کھا سکتا ہے حضور نے فرمایا کہ تم نے ابھی جو اپنے بھائی کی ریزی کی وہ اس سے بڑھ کر ہے یعنی اس گدے مردہ گدے کو کھانے سے بھی بڑھ کر ہے وہ بات جو تم نے کی تھی اپنے بھائی کے خلاف بھائی اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مائز اس وقت جنت کی نہروں میں ہوتے لگا رہا ہے بھئی. عجیب لوگ تھے صحابہ بھیا تو دیکھا احادیث میں آیا حلو سلم نے تین مرتبہ اس کے اقرار کو رد کیا اور جب چار اقرار پورے ہو گئے پھر اس پر وہ حکم نافذ فرمایا معلوم ہوا چار مرتبہ اقرار کرے گا چار مجلسوں کے اندر اور وہ مجلسیں کس کی ہونی چاہیے اقرار کرنے والے کی اسی لیے کہا کہ اقرار یہ ہے بالقرار اقرار یہ ہے بالکل ارب امراتین کہ اقرار کرے بالک حاقل آدمی اپنے نفس پر زنا کا اربعہ مرات ان چار مرتبہ فی اربعہ مجالیس من مجالیس المقری چار مجلسوں کے اندر من مجالیس المقری اقرار کرنے والے کی مجلسوں میں سے چار مجالیس کے اندر قلما قل اقرر ردہ القاضی وہ جب بھی اقرار کرے ردہ القاضی قاضی اسے کیا کر دے گا؟ رد کر دے گا بھئی و اذا تم اقراره اربع مرات بس جب پورا ہو جائے اس کا اقرار چار مرتبہ ساله القاضي عن الزنا تو اب پوچھے گا اسے قاضی زنا کے بارے میں ما ہوا زنا کیا چیز ہے کسے کہتے ہیں زنا و کیف ہوا اور وہ کیسے ہوتا ہے و اين زنا اور کہاں اس نے زنا کیا ہے و بمن زنا اور کس کے ساتھ زنا کیا ہے تاکہ کسی طرح کیا ہو جائے کہیں نہ کہیں آ جائے خرابی اور حد کیا ہو جائے ہو جائے بھائی صاحب قدوری نے پیچھے ایک اور سوال بھی ذکر کیا تھا وہ متا کہ کب اس نے زینا کیا ہے وہ یہاں نہیں ذکر کیا گواہوں سے پوچھے گا کہ کب اس نے زنا کیا لیکن اقرار کرنے والے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں وجہ یہ بھائی کہ وہاں پر توہمت تھی یہاں تہمت کا خدشہ نہیں وہاں بدگمانی پیدا ہوتی تھی کہ پہلے یہ لوگ انہوں نے اتنی دیر کر دی پہلے چھپانا چاہتے تھے اور اب کسی دشمنی کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں ظاہر کر رہے ہیں جب کہ یہاں اقرار کی بات چل رہی ہے اور اقرار میں تو اپنے نقص کے بارے میں ایک انسان بات کر رہا ہے وہاں کسی قسم کی بدگمانی نہیں ہو سکتی بھائی تو کہتے ہیں فیزا جب وہ یہ سب کچھ بیان کر دے گا یا موتا پسگت کرنے والا محسن بھائی اس کو سود کے فصح کے ساتھ پڑھنا سمجھ میں آیا تو یہ ان الفاظ میں سے ہے جن میں اس میں فائل اس میں مفول کے وزن پر آیا ہے محسن اس میں مفول ہے احسن یحسن احسان یحسن احفان سے محسن کہتے ہیں پاک دامن شادی شدہ آدمی ہو گئے پاک دامن شادی شدہ آدمی بس اگر ذنا کرنے والا پاک دامن شادی شدہ آدمی تھا رجما ہو تو رجم کرے گا اس کو پتھروں کے ساتھ کھتا یا موتا یہاں تک کہ وہ مر جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے بھائی بھائی یہ آپ محسن کے اوپر ہاشیا دیا ہوا ہے جی, جی یہ ذرا ہاشیا دیکھ لیجیے بھائی آگے کدوری کے اندر بھی یہ تفصیل آ جائے گی بھائی لیکن یہیں پر آپ جان لیں کو بھائی کہتے ہیں المحسن من منیش تمافی ہی شرائق محسن وہ آدمی ہے جس کے اندر احسان کی شرائط جمع ہو جائیں وہی بات اور یہ کتنی شرائط ہیں؟ مراد ساتھ آن شادی شد آدمی نہیں مراد بھائی سات شرطیں ہیں ساتوں پوری ہوں گی پھر اس کے بعد ہد آ سکتی ہے ورنہ خاد نہیں آئے گی پینی البلو کیا ہونا چاہیے بالغ ہو دوسری شرط الحلو عقل بھی ہو مجنون نہ ہو والاسلام تیسری شرط اسلام ہو یعنی مسلمان ہو چوتھی شرط حریت آزاد آدمی ہو غلام نہ ہو پانچویں شرط و نکاح کیا صحیح کیا ہو نکاح صحیح کیا ہو اس نے اور چھٹی شرط چھٹی شرط بہا اور کیا کیا ہو صحبت کی ہو اپنی بیوی کے ساتھ بھائی کیا کیا ہو نکاح صرف نکاح نہ ہوا ہو بلکہ اس کے بعد بیوی کے ساتھ صحبت بھی کی ہے ساتویں شرط ال احسان اور وہ دونوں احسان کی صفت پر ہوں یعنی کہ جس پر زنا کا وہ آدمی بھی اور اس کی بیوی بھی اور اس کی بیوی دونوں احسان کی صفت پر ہوں معلوم ہوا ایک آدمی ہے اس کی بیوی یہودیا ہے آدمی مسلمان ہے اور بیوی یہود ہے معلوم ہوا آ, یہ آدمی محسن نہیں کیونکہ ساتویں شرط پوری نہیں کیونکہ احسان کے اندر ایک شرط اسلام کی ہم نے لگائی تھی بھائی اور یہاں میاں کے اندر تو اسلام ہے بیوی کے اندر اسلام ہے نہیں معلوم ہو یہ دونوں احسان کی صفت پر نہیں جبکہ احسان میں ضروری ہے بھائی احسان رجم میں کہ میاں بیوی دونوں کس صفت پر ہوں احسان کی صفت پر ہوں یعنی دونوں مسلمان ہوں صورت سمجھ میں آ یہ سات شرطیں پوری ہوں آخر بالغ مسلمان آزاد نکاح صحیح کیا ہوا ہے اپنی بیوی بی کے ساتھ صحبت کر چکا ہے اور بیوی بی بھی اسی کی طرح ہے یعنی وہ بھی کیا ہے صفت احسان پر ہے یعنی مسلمان عاقل بالغ وغیرہ یہ شرائط ہیں بھائی یہ شرطیں پوری ہیں, ہونی ہو ہونی چاہیے یہ شرطیں پوری ہوئیں تو اب یہ شخص محسن ہے یہ کیا ہے پاک دامن ہے شادی شدہ ہے آپ یہ شخص زنا کرتا ہے تو اس پر اس کو رجم کیا جانا چاہیے بھائی اس کو نکاح جیسی عظیم نعمت حاصل تھی بھائی اور کامل طریقے پر حاصل تھی سمجھ میں آیا اور پھر اس کامل نعمت کے آنے کے بعد یہ شخص زنا کرتا ہے معلوم ہوا یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے اب اس کو کیا کر دینا چاہیے رجم کر کے ختم کر دینا چاہیے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ ساری شرائط پوری ہوں اور میاں بیوی دونوں کے اندر ہوں پھر وہ شخص محسن ہے اگر ان میں سے ایک بھی شرط کم ہو گئی تو وہ شخص محسن نہ ہوا اور جب محسن نہ ہوا تو پھر اس پر رجم کی سزا بھی نہیں تو کہتے ہیں فیم کانزانی محسن رجما ہو بال تجارتی حت یا موتا اور اگر زانی پاک دامن شادی شدہ آدمی تھا تو اس کو رجم کرے گا یا پتھروں سے یہاں تک کہ وہ مر جائے اب اس کا طریقہ کیا ہے آپ کو بتلائیں گے صاحب قدوری کہ اس زانی محسن کو کیا کیا جائے گا کھلے میدان میں لے کر نکلیں گے بھائی کھلے میدان میں اور وہاں پر لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی اور پھر اس پر پتھر برسائے جائیں گے لیکن ابتدا گواہ کریں گے سب سے پہلے پتھر کون ماریں گے گواہ, گواہ, گواہ بھائی اس لیے کہ یہ بھی گویا ان پر آزمائش ہو گئی کہ شاید یہ گواہ کیا کر لیں پتھر مارنا کسی کو بھائی انسان کو ہو سکتا ہے اب ان کے دل نرم ہو کسی نے جھوٹی گواہی دی ہو تو کیا کر لے اپنی گواہی سے رجوع کر لے دل سمجھ میں آیا تو قتل کو اس, اس کو چونکہ قتل کیا جانے لگا ہے تو شاید قتل کو عظیم سمجھ کر اپنی گواہی سے رجوع کر لیں اور اس شخص سے رجم کیا ہو جائے ساحد ہو جائے بھائی تو وہ پہلے پتھر ماریں گے اس کے بعد پھر جو حاکم ہے بھائی پھر اس کے بعد ہم لوگ بھائی لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی ایک صف جب رجم کر لے تو دوسری صف پھر کیا کرے گی رجم پھر تیسری صف رجم کرے گی بھائی اور پھر یاد رکھیے اگر گوا اگر زینا اقرار کی وجہ سے ثابت ہوا ہے اقرار کی وجہ سے تو پھر رجم کیے جانے سے پہلے پہلے اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر حد ثابت ہو گی क्या کیا ہو جائے گی کیونکہ اس کا ایک اور کلام آ گیا مولانا کہ میں تو جھوٹ بولا تھا میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا. تو اس میں بھی سچ کا استعمال آ گیا یا نہیں آ گیا ہو سکتا اب سچ بول رہا ہو تو तो آ گیا تو اور حج شبہ کی وجہ سے کیا ہو جایا کرتی ہے تو یہاں بھی شبہ آیا حد شاخص ہو جائے گی اسی طرح اگر ایکار کرنے والے کو رجم کیا جا رہا تھا وہ بھاگ نکلا کہتے ہیں اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا بس یوں سمجھیں گے اس نے کیا کر لیا رجوع کر لیا بھاگ گیا حد ختم ہوئی اس پر سمجھ میں آیا جنا کے حضور صلی اللہ ع سلم کو آ کر بتلایا گیا ابتدا کینکری ماری تھی بھائی رضی اللہ تعالیٰ کو اور پھر لوگوں سے فرمایا تیر منہ و تخلوا تم مارو اور چہرے کو بچانا بھائی چہرے پہ نہ مارنا پتھر بھائی اور پھر حضور تشریف لائے عام لوگوں نے رجم کیا بعد میں حضور کو بتلایا گیا کہ حضرت معاض رضی اللہ تعال ان کو بھاگے تھے لیکن پھر لوگ ان کے پیچھے گئے اور ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا بھائی تو حضور نے فرمایا بھائی جب وہ بھاگ گیا تھا تو تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا اس کو بھائی معلوم ہوا بھاگ جائے تو اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا اچھا بھائی کہاں سے جی کہتے ہیں یو خو الا فضا ان لے کر نکلے اس کو امام فضا کہتے ہیں خالی میدان کشادہ زمین کو کشادہ زمین کی طرف خالی میدان میں لے کر نکلیں گا امام اسے لے کر نکلے تب تبھی اشود ابتدا کون کریں گے گواہ کریں گے تب تر شہود بیرمی ہی گواہ ابتدا کریں گے اس کے رجم سے پھر جو امام ہوگا وہ الناسو پھر اس کے بعد عام لوگ فنم تنا شہود مین البتدا سا قتل اگر باز رہے گواہ ابتدا کرنے سے حدو حد کیا ہو جائے گی بھائی اس کو لے آئے گواہوں سے کہا چلو بھائی پتھر مارنا شروع کرو گواہ پتھر ماری نہیں رہے کہا بھائی مارو پتھر ہی نہیں پتھر مار ہی نہیں رہے بھائی بالکل کہتے ہیں بس جب گواہ پتھر نہیں مار رہے تو حد کیا ہو جائے گی تاکہ ہو جائے گی معلوم ہوا انہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا ہے کیا کر لیا ہے بھائی جب گواہی سے رجوع کر لیا تو پھر اس کو ان کو حد قزف آنی چاہیے زنا کا الزام لگایا تھا اور پھر گواہی سے رجوع کر لیا کہتے ہیں نہیں بھائی صاف لفظوں میں تو رجوع نہیں کیا صرف پتھر نہیں مارے تو ہم نے اس کو اسی طرح سمجھ لیا کس کی طرح گویا کہ رجوع کر لیا صاف لفظوں میں اگر رجوع کرتے ہیں کہ میں نے جھوٹی گواہی دی تھی پھر حد قزف آ جائے گی لیکن یہاں صاف لفظوں میں نہیں ہے صرف پتھر نہیں مار رہے تو اس کی وجہ سے بھی حد سافیت کوئی سمجھے رجوع کر لیے تو کہتے ہیں فی نمسانا شبھ تو مینا لبتی اگر باز رہے گواہ شروع کرنے سے انکان زانی مقرر اور اگر زنا کرنے وہ شخص جس نے زنا کیا ہے مقرر وہ مقر ہے یعنی اقرار کرنے والا ہے بھائی پہلے تو زنا کس سے ثابت ہوا تھا گواہی سے تو وہاں ابتدا کون کریں گے گواہ اور اگر زینا اقرار سے ثابت ہوا ہے تو پھر امام ابتدا کرے گا جو حاکم ہوگا وہ کیا کرے گا جو امام ہوگا وہ ابتداء کرے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی کنکری سے ابتدا کی تھی معلوم ہوا امام جو ہے وہ کیا کرے گا ابتدا کرے گا تو کہتے ہیں وہ انکان ذانی مقرر اگر وہ زینا زانی جو ہے اقرار کرنے والا تھا بتادا المام تو امام ابتدا کرے گا ثم پھر اس کے بعد لوگ کفن صلاحی اور پھر او اور اس کو غسل دیا جائے گا اور کفن دیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی یعنی نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی بھائی سمجھ میں آیا بھائی جی وہ علم یقن محسن اور اگر وہ شخص محسن نہیں تھا جس پر زنا ثابت ہوا ہے بھائی یعنی وہ سات شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہے وَقَانَ اور آزاد آدمی ہے فَحَدُّهُ تو اتو تو اس کی حد سو کوڑے ہیں یا مر المام حکم دے گا امام اس کے مارنے کا بھی سو تین ایسے کوڑے کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہوں بھئی. بھئی دیکھتے ہیں شاخ سے ایک لمبی شاخ ہو اس سے آگے کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہر طرف نکل جاتی دل... نکلتی ہیں بھائی یا جیسے ایک شاخ پر ہر طرف پھل لگے ہوتے ہیں یہ تو یہ پھل شاخ کی گرہوں کی طرح ہے کس کی طرح ہے شاخ پر گر آپ بتائیے آپ یہ پھل تو چلو آپ دیکھتے ہیں ماریں گے پھل تو فوراً ایک چیز وہ مضبوطی کے ساتھ لگی کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک عام شاخی بھی ہموار شاخ ہو جس میں کسی قسم کے کانٹے وغیرہ یا ابھار وغیرہ نہیں ہے ہموار شاخ ہے اس کی ضرب ہلکی ہوگی اور جس میں ابھار وغیرہ ہوں گے یا اس کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں اور تو اس کی ضرب زیادہ شدید ہوگی تو کہتے ہیں ایسی چیز سے پٹائی کرنی ہے ایسے کوڑے سے جس میں گرے وغیرہ نہ ہوں گئی کیونکہ اگر اس قسم کی شا... کوڑے سے پٹائی کی پھر تو اس کی ہلاکت کا خدشہ ہے اور ہم نے تو اس کو ہلاک نہیں کرنا صرف کیا کرنی ہے سزا دینی ہے تمبیخ کرنی ہے جی تاکہ اسے بھی عبرت ہو اور لوگوں کو بھی عبرت ہو تو کہتے ہیں یا لا مرتا لہو کے حکم کرے گئے امام اس کے مارنے کا ایسے کوڑے کے ساتھ لا امراط لہو کہ جس میں گرہ نہ ہو زربم متوسطن درمیانی متوسط درجے کی ضرب مارانا ضرب لگانے والا پورے زور سے ضرب نہیں لگائے گا متوسط درجے کی ضرب لگائے گا بھائی کیونکہ پورے زور سے لگائے گا پھر تو وہ شخص ہی ہلاک ہو جائے گا بھائی سو کوڑے لگ رہے ہیں تو وہ شخص کیا ہو جائے گا <سؤال> وہ تو ہلاک ہو جائے گا چناچے لکھتے ہیں علماء کرام بھائی کہ کوڑے مارنے والا اپنے ہاتھ کو سر سے اونچا نہیں کرے گا مارتے ہوئے <سؤال> کوڑا مارتے ہوئے سر سے اونچا ہاتھ نہیں لے کر جائے گا سر سے نیچے ہی رکھے گا سمجھ میں آیا بھائی سر سے اوپر لے کر گیا پھر تو معلوم ہو بڑے زور سے لگا رہا ہے اور اتارے جائیں گے اس جس پر حد لگ رہی ہے اس سے اتار لیے جائیں گے سیاب اس کے کپڑے بھائی ہاں اظار نہیں اتاریں گے وہ کپڑا جس سے اس کا ستر ڈھانکا ہوا ہے شلوار وغیرہ وہ نہیں کیونکہ ستر عورت ضروری ہے ہاں باقی کپڑے اتار لیں گے بھائی کیونکہ مقصد ہے اس کو تکلیف دینا اور کپڑے ہوں بدن پر تو پھر اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے بھائی تو کپڑے اتار لیں گے وہ یو فر رف ضرب اور تقسیم کیا جائے گا ضربوں کو اس کے اعضا پر ضرب کو کیا جائے گا اس کے ایک ہی عز پر ضرب نہیں لگاتے رہیں گے ورنہ تو عرض بھی تلب ہو جائے گا بلکہ پورے جسم پر کیا کیا جائے گا مختلف جگہوں پر ضربیں لگائی جائیں گی تاکہ کوئی عرض بھی تلف نہ ہو وہ آدمی بھی ہلاک نہ ہو اور اس کو خوب اچھی طرح تکلیف بھی پہنچ جائے بھائی تاکہ آئندہ جرم نہ کرے بھائی تو یوفر رخو ضرب والا تقسیم کیا جائے گا ضرب کو اللہ فرجا ہو سوائے چہرے کے اور اس کی شرمگاہ کے سر چہرے اور شرمگاہ پر نہیں ماری جائیں گی ضربیں اس لیے کہ سر مجمع حواس ہے سارے حواص سر کے اندر ہیں بھائی تو سر پر ماریں گے ہلاک نہ ہو جائے بھائی چہرہ مجمع حسن ہے مانا تمام حسن و جمال کس کے اندر ہے چہرے کے اندر ہے تو بھائی چہرہ بدنما نہ ہو جائے اور شرمگاہ پر نہیں ماریں گے کہ کہیں ہلاک کی نہ ہو جائے کیونکہ شرمگاہ پر مارنے سے کیا واقع ہو سکتی ہے موت واقع ہو سکتی وہ انکان آپ دن جلد ابو کا ذلك بھائی اگر وہ زنا کرنے والا غلام تھا غلام کی سزا نصب ہوا کرتی ہے تو اس کو کیا کریں گے پچاس کوڑے لگائے جائیں گے آزاد آدمی کے سو کوڑے تھے تو غلام کے پچاس کوڑے ہوں گے اور غلام میں رجم بھی نہیں ہے اوپر آپ پڑھ چکے ہیں رجم میں ضروری تھی حریت اور غلام میں تو حریت نہیں تو اس پر رجم نہیں آ سکتا کبھی بھائی وہ ان کا نا آپ دن کا ذالف اور اگر وہ غلام ہو تو کوڑے لگائے اسے پچاس اسی طرح جیسے ہم نے بیان کیے متوسط درجے کی ضربیں ہوں اس قسم کا کوڑا ہو اور اس کے کپڑے اتارے جائیں گے اور چہرے, چہرے سر اور شرمگاہ کے علاوہ ضربیں لگائی جائیں گی جال مقیر اقرار ہی قبل اقامت الحات دی بس اگر رجوع کر لیا اقرار کرنے والے نے اپنے اقرار سے قبل اقامت الحات دی حد کے قائم کرنے سے پہلے قبل اقامت الحد قبل اس کے کہ حد قائم کی جائے اس پر فی وستی یا اس نے اقرار رجوع کر لیا حد کے بیچ میں حد کوڑے لگنا شروع ہو چکے ہیں بیچ میں اس نے کیا کر لیا اپنے اقرار سے رجوع کر لیا تو اس کے رجوع کو قبول کیا جائے گا مانا نا کہ پہلے اس نے کہا تھا میں نے زنا کیا ہے اب کہہ کیا میں نے زنا نہیں کیا تو شبہ آ یا نہیں آ گیا پتا نہیں پہلی بات سچی ہے یا کرتی ہے ساخت ہو جاتی تو رجوع قبول کر لیں گے قبول کر رجوع کو قبول کیا جائے گا وہ کُل اور اس کے راستے کو خالی کر دیا جائے گا یعنی اسے چھوڑ دیا جائے گا کیا مانا کلیا سبھی لوہو چھوڑ دیا تلقین کرے اقرار کرنے والے کو رجوع کرنے کی جو شخص آیا اور کا اقرار کر رہا ہے امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ اسے کیا کرے تلقین کرے رجوع کرنے کی کہ رجوع کر لو اور یوں کہے وَيَقُولُ لَهُ یوں کہے الہو یو کہمس اوقبل چھوا ہوگا اور قبل یا بوسا لیا ہوگا ذنا نہیں کیا ہوگا صرف چھوا ہوگا یا بوسا لیا ہوگا یا یوں کہ بھائی تم نے شاید نکاح کیا ہوگا کیا کیا ہوگا نکاح یا شبے کی وجہ سے صحبت کی ہوگی تو کسی طرح اس کو رجوع کی تلقین کرے والرجل والمره في ذلك سواء اور مرد اور عورت اس کے اندر برابر ہیں بھائی یہ جس جو طریقہ بیان ہوا ہاں کچھ فرق ہے وہ بیان کرنے لگیں غیر ان المرته لا تنزع عنها ثيابها علاوہ اس کے کہ عورت سے اتارے نہیں جائیں گے اس کے کپڑے الا الفرو والحشوه سوائے فرو وحشو کے فرو کہتے ہیں پوستین کو بھائی جانوروں کی کھال کو آپ جانتے ہیں جانور گائے بکری وغیرہ کا چمڑا اتار لیتے ہیں اور اس کو دباغت وغیرہ دے کر صاف کر کے کپڑے کی طرح استعمال کرتے ہیں اس سے کوٹ وغیرہ بنتے ہیں بھائی اگر چمڑا چمڑے کی کوئی کوٹ وغیرہ یا موٹے کپڑے اس نے پہنے میں وہ اتار لیے جائیں گے اور حشم کہتے ہیں وہ چیز جسے دوسری چیزوں میں بھرا جاتا ہے جیسے روئی یہاں حش سے روئی نہیں مراد ہاں وہ کپڑا مراد ہے جس کے اندر روئی بھری ہوئی ہو یعنی کوئی موٹا فوٹ وغیرہ ایک قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں وہ اس عورت سے اتار لی جائیں گی کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی و ان ہو فرحا پھر رجمی جازا اور اگر اس کے لیے گڑھا کھودا گیا رجم کے اندر تو یہ بھی جائز ہے بھائی دیکھیے مرد کو جب اس کی قمیز اتار لی گئی اور پھر اسے کھڑا کیا جائے گا اور اب اس کو کوڑے لگائے جائیں گے जब कोड़े عورت کو جب کوڑے لگائیں گے تو بٹھائیں گے लगाए اسے بٹھا کر پھر اسے کوڑے لگائے جائیں گے کیونکہ اس میں سسر زیادہ ہے پردہ زیادہ ہے بھائی بٹھانے میں اور نیز عورت کے لیے گڑھا بھی جائز رجم کے اندر کیا کیا جائے رجم میں گڑھا کھدوا دیا جائے سینے تک عورت کے عورت سینے تک گڑھے میں دبی ہوئی ہے تھوڑا سا یہ بازو کندھے اور سر باہر ہے اور پھر اس کو کیا کر دیا جائے رجم کر دیا جائے بھائی سورج سمجھ میں آ بلکہ خود گڑھا کھدوانا اس کے لیے بہتر ہے کہ اس میں پردہ زیادہ ہے تو کہتے ہیں وہ ان خر الا پھر رجمی جازا اور اگر گڑھا گڑھا کھودا گیا پھر عورت کے لیے پھر رجمی رجم کے میں جازا تو یہ بھی جائز ہے بلکہ میں نے بتلایا یہ بہتر ہے وہ لاقی حد آبدی و امتی ہی اللہ بھی ازم الامام اور قائم نہیں کر سکتا آقا حد کو اپنے غلام اور اپنی باندی پر اللہ بھی ازمل مگر امام کی اجازت بھائی حد قائم کرنا صرف امام کا کام ہے کوئی اور حد قائم نہیں کر سکتا اگر آقا اپنی باندھی یا غلام پر بھی قائم کرنا چاہے حد تو قائم نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ کون اجازت دے دے امام اجازت دے دے پھر تو وہ امام کی طرف سے ہی ہے بھائی وہ راجا احد الشبود الحکم قبل صورت مسئلہ یہ بھائی چار گواہوں نے گواہی دی زینہ ثابت ہو گیا ابھی حد جاری نہیں کی گئی تھی ان چار میں سے ایک نے رجوع کر لیا کیا کر لیا رجوع کر لیا اچھا آپ بھائی کہتے ہیں ان سب کو اگر رجم کا مسئلہ تھا یاد رکھئے. بھائی گواہے ان چار آدمیوں نے گواہی لی زنا کے بارے میں ایک شخص کے اب اس شخص کے بارے میں قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ رجول محسن ہے اس کو کیا کر دو رجم کر دو رجم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر اب ابھی رجم کیا نہیں تھا کہ ایک گواہ نے کیا کر لیا رجوع کر لیا تو یاد رکھیے بھائی ان سب کو حد لگائی جائے گی بھائی ان سارے گواہوں کو پر کیا لگائی جائے گی حد لگائی جائے گی بھائی حد قزب کون سی حد بھائی ایک پر تو اس لیے لگائی جس نے رجوع کیا اس نے پہلے کہا تھا اس آدمی نے زنا کیا ہے اور اب کہہ رہا ہے میں نے جھوٹی گواہی دی معلوم ہوا ایک مسلمان آدمی پر زنا کی توہمت لگائی تھی بھائی اور جب زنا کی سہمت لگائے کوئی شخص دوسرے پر تو اس پر کیا کرتی ہے حد قضف. پر تو حد قضف آ حد تو یہ پر باقی تین کو کیوں لگائیں گے وجہ زنا کے لیے چار گواہ ضروری تھے جب ایک نے رجوع کر لیا باقی کتنے رہ گئے تین گواہ رہ گئے اور تین آدمی کہہ رہے ہیں فلا آدمی نے زنا کیا ہے اس سے حد آئی جب حد نہیں آئی تو اب ان پر حد قزف آ جائے گی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی گویا جمجو اب چاروں پر حد قزم آئے گی بھائی تو کہتے ہیں دا آحد قبل رجمی زور ابلحدہ اور اگر رجوع کر لیے کسی گواہوں میں سے کسی ایک نے بادل الحکمی بعد فیصلے کے بعد حکمی فیصلے کے بعد قبل رجمی رجم سے پہلے زور ابل حدا تو ان سب کو حد لگائی جائے گی لیکن اگر کوڑے لگانے کی حد یہ تو تھا رجم کے اندر اگر کوڑے لگانے کی سزا تھی بھائی مرجل محسن نہیں تھا بھائی جنا کرنے والا تو اس پر کیا سزا تھی جی اس کو سو کوڑے لگائے جاتے تھے اب سو کوڑے کا قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سو کوڑے لگاؤ اور ایک course. آدمی crypto. نے کیا کر دیا رجوع کر لیا تو اب صرف جس نے رجوع کیا ہے اس پر حد قزہ آئے گی باقیوں پر حد قزا نہیں بھائی یہ بلکہ جمعہ ہے مولانا کہ کوڑوں کی صورت میں کوئی رجوع کرنے والا جو ہے صرف اسی کو کوڑے لگائے جائیں گے وہ سطر رجوع مشہور علیہ ہی اور نیز رجم بھی ساخت ہو جائے گا مشہور آلے سے وہ جس پر گواہی دی گئی تھی جس آدمی کے خلاف گواہی دی گئی تھی اس سے رجم بھی کیا ہوا بھائی چار گواہوں میں سے ایک نے کیا کر لیا رجوع کر لیا تو آپ گواہ کتنے رہ گئے تین اور تین گواہوں کی وجہ سے رجم کیا جا سکتا ہے نہیں لہٰذا اس مشہود آلے سے رجم بھی ساخت ہوا وہ ان رجا آباد رجمی بھائی اس کو رجم کر دیا گیا کے بعد گواہوں میں سے ایک نے رجوع کر لیا کہتے ہیں اب صرف جو رجوع کرنے والا ہے اس پر حد قزف جاری ہوگی رجوع کرنے والا جو ہے حد قزف جاری ہوگی باقیوں پر نہیں کیونکہ وہاں تو سزا بھی نافذ ہو چکی ہے اور انہوں نے رجوع نہیں کیا بھائی تو اس پر حد قزف جاری ہوگی اور نیز اس پر زمان بھی آئے گا اس کو زمان دینا پڑے گا دیت دینا پڑے گی بھائی کتنی دیت کہتے ہیں بھئی چار کی وجہ سے ایک جان گئی ہے تو چار میں سے ہر ایک پر کتنی دیت کا کتنا حصہ آتا ہے چار گواہوں نے گواہی دی جی تھی جس کی وجہ سے ایک آدمی کو رجم کر کے قتل کر دیا گیا تو ان چاروں کا حصہ ہوا اس کے قتل میں تو ان چاروں پر پوری ایک دیت آ گئی کیونکہ انہیں نے یہ ایک جان کے جانے کا سبب بنے تو اس کی دیت ان چاروں پہ تقسیم ہوگی تو ہر ایک کے حصے میں کتنا آئے گا چوتھا حصہ لہذا اس رجوع کرنے والے پر چوتھا حصہ دیت کا بطور زمان کے آ جائے گا تو کہتے ہیں وحدہ ہو اور اگر رجوع کر لیا رجم کے بعد ایک گواہ خود در راج اور ہو تو حد لگائی جائے گی رجوع کرنے والے پر اکیلے زامین روبہ دیتی اور وہ زمین ہوگا کتنے کا روبے دیت کا بھائی رکس کا چوتھا حصہ وہ ان کا قسع اربات خود اور اگر کم ہو گیا گواہوں پہ ہاں بھائی وہ ان کا قسع شان ارب آتین اور اگر گواہوں کی تعداد کم ہو گئی چار سے تو پھر ساروں پر حد آ جائے گی بھائی ساروں کو حد لگائی جائے گی بھائی بعض اوقات گواہ چار ہوتے ہیں بعض اوقات گواہ پانچ ہوتے ہیں بعض اوقات گواہ چھ ہوتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی تو ان مسلم چھ گواہ تھے چھ گواہوں کی وجہ سے ایک آدمی کو رجم کر دیا گیا اور رجم کے بعد ان میں سے ایک گواہ نے کیا کیا رجو کر لیا تو اس ہر سارے گواہی کا چوتھا حصہ تھا اس پر روپیہ بیت آ جائے گی لیکن اس ایک کے رجوع کرنے کے باوجود باقی کتنے گواہ ہیں پانچ اور چاہیے کتنے تھے چار تو گواہ گواہ پورے ہیں پھر دوسرے نے بھی رجوع کیا پھر تیسرے نے بھی رجوع کر لیا اب باقی کتنے رہ گئے تین رہ گئے بھائی کتنے رہ گئے یا تھے ہی صرف چار ان میں سے ایک نے رجوع کر لیا تھا تو باقی کتنے رہ گئے تین تو اب ان سب پر کیا آئے گی حد آئے گی حد قضف بھئی کیونکہ پورا نہ رہا تو کہتے ہیں وَإنَّا عَدُدُ شُهُودِ مِنَ حُدُ جَمِعًا اور اگر کم ہو گیا گواہوں کا عدد چار سے تو حد لگائی جائے گی ان سب کو وہ احسان اور احسان رجم وہ جو حاشیہ میں نے آپ کو بتایا تھا سات شرائط احسان رجم کی وہی صاحب قدوری اب ذکر کر رہے ہیں اور رجم کی قید لگائی چلیے وہ پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہتے ہیں احسان اور رجمی احسان رجم یہ ہے این کہ وہ شخص جو ہے فور رن آزاد ہو بالغاً عاقلاً مسلما آقل بالغ مسلمان ہو قد تزوج امراة نکاحاً صحیحہ اور تحقیق اس نے نکاح کیا ہو کسی عورت سے نکاح ہے صحیح نکاح فاسد نہ ہو نکاح صحیح ہو ودخل بها اور اس کے ساتھ کیا کر چکا ہو صحبت کر چکا ہو وهما على صفۃ الاحسان اور دونوں کس پر ہوں صفۃ احسان پرومیا بیوی یعنی دونوں مسلمان ہو سمجھ میں آیا یہ ہے احسان رجم بھائی اور احسان رجم کہا صاحب قطوری نے یہ نہیں کہا اللہ احسان ہو بلکہ کیا کہا احسان یہ دراصل احتراج کیا احسان قزب سے بھائی کسی آدمی پر اگر جنا کی تحمت لگائی جائے تو تحمت لگانے والے پر فورن حد نہیں آئے گی بلکہ جس پر تحمت لگائی ہے اس کا پاک دامن ہونا ضروری محسن ہونا ضروری ہے سورت سمجھ میں آئی کسی پاک دامن پر زینا کا الزام لگایا تو حد قذف آئے گی اور تو احسان قذف اس کے اندر بھی شرائط ہیں پاک دامن کس کو کہیں گے یاد رکھیے وہاں باقی شرائط ہیں البتہ نکاح اور صحبت کی شرط نہیں وہاں نکاح اور صحبت وغیرہ کی بھائی دیکھیے احسان و احسان کہا بھائی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے وہاں دہی شرائط معتابر تنفی احسان القض فی اور یہ ساری شرائط معتبر ہیں احسان قزق میں غیر نکاح و دو پول علاوہ نکاح اور دو پول یعنی صحبت کی مل گیا بھائی بین سطور ہے آپ کی کتابوں میں احسان اور رجم کے نیچے لکھا ہوا ہے بھائی اچھا تو احسان قذف میں بس یاد رکھیے وہاں یہ ساری شرائط نہیں ہے تو احسان رجم کہہ کر احسان قذف کو نکال دیا کہ یہ اس کی بات ہم نہیں کر رہے کس احسان کی بات کر رہے ہیں احسان رجم ولا محسنی بین الور رجمی آپ نے پڑھا غیر شادی شدہ ہو تو اس کی حد کیا ہے زینا کی سو کوڑے اور شادی شدہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے رجم کیا جائے گا کیا ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں جس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے اس کے لیے رجم نہیں جس کے لیے رجم ہے اس کے لیے کوڑوں کی سزا بعض فرماتے ہیں کہ رجم والے کو پہلے کوڑے بھی لگائیں گے کیا کریں گے پہلے کوڑے لگائیں گے پھر رجم کریں گے ہمارے نزدیک نہیں بھائی ولا محسن بینل جلدی و رجمی اور جمع نہیں کیا جائے گا محسن کے اندر کوڑے لگ کوڑوں کو اور رجم کو ولازماؤ فل بکری بین ال جلدی ون امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ اگر کیا کریں زنا کر لیں تو سو کوڑے بھی لگائیں گے اور جلاوتن بھی کر دیں گے اس علاقے سے بھی نکال دیں گے اس پہ پابندی لگا دیں گے بھائی اس کو جلاوتن بھی کر دیں گے سمجھ میں آیا بھائی کچھ حرصے کے لیے کچھ حرصے کے لیے سونے مسل... سال کے لیے اسے کیا کر دیں گے مسلاً جلاوتن سال کے لیے کر دیا بھائی ہم کہتے ہیں نہیں بھائی صرف حد کیا ہے کوڑے لگانا ہے یہ جلاوتنی حد کا حصہ نہیں امام شافر فرماتے ہیں جلاوتنی حد کا حصہ ہے کوڑے بھی لگائیں گے اور جلاوتن بھی کریں گے جلاوتنی کو معاف نہیں کیا جا سکتا یہ حد کا باقاعدہ حصہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں حد صرف سو کوڑے ہے جلاوتنی نہیں ہاں جلاوطن اگر قاضی مسلحت سمجھے تو جلاوطن بھی کر سکتا ہے لیکن جلاوت حد کا حصہ نہیں ہے یہ سیاست پر محمول ہے اگر اس میں قاضی اور حاکم مسلحت سمجھتا ہے تو یہ بھی ساتھ ملا دے ویسے یہ حد کا حصہ نہیں یہ مانا ہے ولاج مافیل بکری بینل جل دی بن اور جمع نہیں کیا جائے گا فی الکری کمارے کے اندر یعنی غیر شادی شدہ میں بین الجلدیور نہ کس, کس چیز کو جمع نہیں کیا جائے گا کوڑوں کو اور نی کہتے ہیں جلاوطنی کوڑے کو، اور جلاوطنی ان کو جمع نہیں کیا جائے گا اللہ عرمال کا مسئلہ خطاً مگر یہ کہ امام دیکھے اس کے اندر مسلح اس کو امام کیا سمجھے اس کو مسلح سمجھے فیوحاد زیرو بی ہی علاق ری تو تعذیر دے دے گا اس کی ساتھ علاق ری معیارہ اتنی مقدار جتنی اس کی رائے ہو جتنا وہ مناسب سمجھے فیوحاد زیرو بی ہی تو وہ تعذیر بن نفی یعنی جلاوطنی کی سزا دے دے گا اعلی قدری معیارہ اتنی مقدار پر مایارہ جو کہ اس کی جو وہ مناسب سمجھتا ہے جو اس کی رائے ہے اس رائے کے مناسب جلاوطنی کی سزا بھی دے دے گا وہ اجاز مریض و حد صورت یہ بھائی ایک شخص ہے بیمار ہے اس نے زنا کر لیا اور اس شخص کی سزا رجم بنتی ہے یہ محسن تھا کیا تھا شادی شدہ ہے تو آپ کیا اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں پھر رجم کریں کہتے ہیں نہیں بھائی اب ٹھیک کرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا کیونکہ رجم میں ویسے بھی اس کی جان چلی جانی ہے تو ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا بیکار ہے لیکن اگر وہ مریض ایسا ہے کہ وہ محسن نہیں ہے اور اس کی سزا کیا بنتی ہے کوڑے بنتی ہے تو آپ کوڑے نہیں لگائے جائیں گے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے ٹھیک ہوگا پھر کوڑے لگائیں گے اس لیے کہ حالت مرض میں اگر کوڑے لگائے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو اس کی جان چلی جائے تو وہاں رجم میں تو جانی ہی تھی جان لہذا وہاں انتظار ٹھیک ہونے کا نہیں یہاں جان لینا مقصد نہیں ہے لہذا انتظار کریں گے کہ ٹھیک ہو جائے کہتے ہیں وَحَدُّهُ الرَّجْمُ جب کیا کسی مریض نے اور اس کی حد رجم تھی رو جیمات اس کو رجم کیا جائے گا وہ امکان حد جلدا اور اس کی اگر حد جو ہے وہ کوڑے ہیں لم یو تو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے حد تا یہاں تک کہ یہ تندرست ہو جائے بھئی اگر عورت نے کوئی حاملہ تھی بھائی زنا جس عورت نے کیا وہ کیا تھی حاملہ تھی یا زنا سے وہ حاملہ ہو گئی تو پھر اسے رجم نہیں کریں گے اگر رجم کرنا پڑا اس پر حد نہیں لگائیں گے بھائی سمجھ میں آیا حد نہیں لگائیں گے اس لیے کہ کہیں اس عورت کا تو قصور ہے بچے کا کوئی قصور نہیں تو وہ بچہ نہ ہلاک ہو جائے تو کہتے ہیں پیزا ذنا دل خامی اگر زنا کر لے خاملہ لم تو, تو اسے حد نہیں لگائی جائے گی حد تا تذہ یہاں تک یہ اپنے حمل کو جنم دے دے وہ امکان حد و حل اور اگر اس عورت کی حد, کی حد کیا ہے کوڑے ہیں وہ اگر رجم تھا تو جب تک وز حمل نہ ہو جائے وز حمل کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اسے رجم کر دیں گے وہ امکان حد جلد اور اگر اس عورت کی حد کوڑے تھی فحت علامین یہاں تو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اپنے نفاذ سے نفاذ سے بھی پاک ہو جائے گی پھر اس کے بعد کیا کریں گے اس پر حد جاری کریں گے بھائی میں نے آپ کو بتلایا کے حد کے اندر اگر ایک وہ زنا وغیرہ میں زنا میں اگر ایک ماہ کی مدت گزر گئی تو یہ جرم قدیم ہو گیا اور اس کی وجہ سے اب حد کیا ہو جائے گی حد طاقت ہو جائے گی سمجھ میں آیا یہ پرانی ہو گئی بات بھائی آپ چار گواہوں نے آ کر گواہی دی زنا کے بارے میں اور مہینہ گزر چکا ہے تو کیا اس گواہی کو قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے کہتے ہیں بھائی اگر یہ اتنی دور رہتے تھے کہ ان کی دور ہونے کی وجہ سے ان کو مہینہ لگ گیا آنے, آنے آتے آتے تو اب ان کی گواہی قبول ہے کیونکہ ان کا حضر ہے یہ اتنی دور رہتے تھے کہ مہینے سے پہلے پہنچ ہی نہ سکے اور اگر یہ ازر نہیں ہے یعنی وہ اتنی دور نہیں رہتے تو پھر اس صورت میں زمانہ قابل قبول <سؤال> <سؤال> ہے اب وہ بدگمانی آ گئی مولانا مار بھائی تم تو اتنی دور بھی نہیں رہتے تھے پھر تم ایک مہینے سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے اب جنا کی گواہی دے رہے ہو معلوم ہوا پہلے تم پردہ پوشی کرنا چاہتے تھے پردہ ڈالنا چاہتے تھے اور اب کسی نئی دشمنی تمہارے درمیان پیدا ہوئی ہے اب تم اس دشمنی کی وجہ سے گواہی دینے آگئے گئے تو اس سہمت کی وجہ سے اب گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں شہد بے حدمتمن جب گواہی دی گواہوں نے بے حدمتمن پرانی حد کے بارے میں لَم کہ روکا نہیں تھا منع نہیں کیا تھا ان کو ان کی آتی ہی اس حد کے قائم کرنے سے ان کے دور ہونے نے یعنی ان کی دوری مانع نہیں تھی اس حد کے قائم کرنے سے انل الامامی امام سے بو دو الامامی ترجمہ مشکل ہے بھائی گو دل الامامی یہ جو ان کی امام سے دوری جو تھی یہ مانع نہیں تھی اقامتی ہی اقامت الحد دی حد کے بھائی اگر دوری مانع تھی پھر تو گواہی قبول کر لیں گے اگر ان کی دوری مانع نہیں تھی اس حد کے قائم کرنے سے تو لم تقبل شہادت ہوں تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اللہ کی حد کی مگر حد قزف کے اندر خاص طور پر کہ وہاں زمانہ زیادہ بھی گزر جائے مہینہ دو بھی گزر گئے پھر بھی کیا کریں گے گواہی کو قبول کر لیں گے وہ دعویٰ کرتا ہے اس لیے کہ حد قزف میں حق العبد بھی ہے کیا ہے حق العبد ہے بندے کا حق ہے ایک آدمی نے دوسرے پر زنا کی سہمت لگائی ہے تو جب تک وہ دعوی نہیں کرے گا اس وقت تک بھی نہیں ہے حا اس بندے کا حق ہے یہ چاہے تو دعوی کرے چاہے تو دعوی نہ کرے لہذا اب یہ اس کے اندر تھوڑی مدت زیادہ بھی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں وہ من وسی امراطن اجنبی الفرجر اور جس نے صحبت کی کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ ہی ماتون الفرجی شرم کے علاوہ میں اس زیرہ تو اس پر اس کو سزا دی جائے گی تاظیر لگائی جائے گی اس پر تاجیر آئے گی بھائی سمجھ میں آیا بھائی کیا آئے گی اس پر تاجیر آئے گی تاجیر بھائی سمجھ میں آیا بھائی تاجر چلیے بس الحد المرام اللہ علام حفیق الکلام